تو اللہ نے انہیں دنہ کا انعام دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی اور ان اللہ کو پیارے ہیں